اللہ فقی اَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبًا اَوْ قَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه میرے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے کبھی نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس قرآن کی خبر دیتا اس سے پہلے بھی تو عمر کا ایک حصہ میں تمہارے اندر گزار چکا ہوں عقل کیوں نہیں کرتے ہو کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ یا تکزیب کی اس کی آیتوں کی مجرم لوگ تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور وہ پوجا پاٹھ کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو ان کو نقصان بھی نہ پہنچا سکیں اور نفع بھی نہ دے سکیں اور کہتے ہیں کہ جن کو ہم پکارتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں کہہ دے میرے پیغمبر کیا تم بتاتے ہو اللہ کو وہ شریک جن کو اللہ آسمانوں میں بھی نہیں جانتا زمین میں بھی نہیں جانتا پاک ہے اور بلندوں والا ہے ان کے شریک بتانے سے صداق اللہ العظیم مولانا محمد نولانا محمد وبارق وسلیم سورت تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ان میں پہلی آیت کا جو میں نے ترجمہ کیا نے محسوس کیا ہوگا اس میں امام المبیا خاتم النبیین حضرت سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی اور عمر کے اس حصے کا تذکرہ ہوا جو عمر کا حصہ نے نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا یہ حصہ زندگی کا کوئی تھوڑا سا نہیں تھا بلکہ زندگی کا یہ حصہ چالیس سال پر محیط ہے اس میں آپ کا بچپن آپ کا لڑکپن آپ کی جوانی آپ کی شادی آپ کا سفر آپ کا ہضر آپ کی خوشی آپ کی غمی آپ کا دن اور رات صبح اور شام کاروبار معاملات لین دین تعلقات یہ سب کچھ زندگی کے اس حصے میں شامل ہیں اور جب آپ نے پہلے دن کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور پیغام خداوندی سنانا چاہا تو اس دن آپ نے اپنی نبوت کے لیے صداقت کے لیے چاند دو ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا پہلے دن آپ نے نبوت کی صداقت کے لیے پتھروں سے کلام نہیں کروائے پہلے دن آپ نے اپنی صداقت کے اظہار کے لیے جانوروں سے اپنے آپ کو سلام نہیں کروائے کوئی معجوزہ کوئی نشانی اپنی صداقت کے لیے پہلے دن آپ نے پیش نہیں کی بلکہ نبوت کے پہلے دن صفا کی پہاڑی پہ جب اہل مکہ دامن میں اکٹھے تھے اس میں بڑے بھی چھوٹے بھی بوڑھے بھی جوان بھی اپنے بھی پرائے بھی بچپن کے یار بھی جوانی کے دوست بھی جن کے ساتھ میرے نبی نے مل کے بکریاں چرائیں تجارت کی سفر کیا خلوتیں گزاریں ان لوگوں کے سامنے بچپن کے یاروں کے سامنے جوانی کے دوستوں کے سامنے آپ نے نبوت کے پہلے دن کوئی معجزہ پیش نہیں کیا کوئی نشانی پیش نہیں کی بلکہ اپنی نبوت کی صداقت کے لیے پہلے دن میرے پیغمبر نے اپنی گزری ہوئی چالیس سال کی پاکیزگی پیش کی فقد لبس عُمُرًا کو قَبْلِهِ اور افل اندھے ہو گئے ہو عقل نہیں ہے تم میں, میں نے اس سے پہلے چالیس سال کا عرصہ تم میں گزارا تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں اور بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی تم میں میرے جوانی کے دوست موجود ہیں اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کے راز چھپے ہوئے نہیں ہوتے تم میں میرے سفر کے ساتھی موجود ہیں اور سفر کے ساتھیوں سے بندے کے حالات پوشیدہ نہیں ہوتے میرا بچپن تم نے دیکھا لڑکپن تم نے دیکھا جوانی تم نے دیکھی میری خوشی تم نے دیکھی میری غمی تم نے دیکھی میری خلوت تم نے دیکھی میری جلوت تم نے دیکھی میرا دن میری رات میری صبح میرا شا، میری شام میرا سفر میرا حضر میرے معاملات میری تجارت میرا لین دین میرا مکے کی گلیوں میں آنا چلنا پھرنا چال ڈھال۔ یہ ساری زندگی تمہارے سامنے ہے بولو مکے کے لوگوں میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہیں اہل مکہ کے سامنے میرے نبی نے کوئی موجہ نہیں پیش کیا اور خدا گواہ ہے یہ تو ڈھیٹ پنا تھا نا ابو جال کا ابو لہب کا اتبا کا شہبا کا امیہ کا مشرقین کا کبھی کہتے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا تب مانیں گے کبھی کہتے پتھر کلمہ پڑے تب مانیں گے کبھی کہتے بتا ہماری مٹھی میں کیا ہے تب مانیں گے کبھی کہتے کڑوے کنویں میٹھے کر کے دکھا تب مانیں گے کبھی کہتے تیرا باغ کھجوروں انگوروں کا لگ جائیں تب مانیں گے تیرا گھر سونے کا بن جائے تب مانیں گے تم آسمان پہ چڑھ جائیں تب مانیں گے وہاں سے قرآن اتار کے لائے تب مانیں گے یہ تو ڈھٹ پنہ تھا زد تھی اناد تھا بغض تھا ہٹ دھرمی تھی دشمنی تھی مشرقین مکہ کی خدا گواہ ہے آمنا کا لال اگر کوئی نشانی کوئی موجزہ کوئی علامت کوئی انہونی چیز میرا نبی لوگوں کے سامنے پیش نہ کر سکتا نہ کرتا میرے نبی کی گزری ہوئی زندگی کا تقدس پاکیزگی تہارت وہ صرف تہارت و پاکیزگی ہی میرے نبی کی صداقت کی دلیل ہے بتاؤ میری زندگی کے چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو کوئی دھبا دکھا سکتے ہو میں یہاں ایک بات عام طور پہ تقریروں میں کیا کرتا ہوں کہ سرگودے کا نا یا کسی چک کا آدمیوں یہاں کرے کرت اور کرے بدماشی منہ کالا کرے کاٹی جائے یہاں سے اور کراچی چلا جائے کراچی جا کے گیرو رنگ کے کپڑے پہنے داڑھی بڑھائے لٹے رکھوائے گلے میں تسبیح ڈالے ایک آستانہ بنائے لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر ذکر شروع کرے اللہ ہو سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے کراچی والوں کو کہے مجھے ولی مانو مجھے پیر مانو مجھے بزرگ مانو میری تصبی دیکھو نماز دیکھو تہجد دیکھو لباس دیکھو لین دین دیکھو بھائی مجھے ولی مانو ہو سکتا ہے کراچی کے بندے دھوکہ کھا جائیں مزہ تو تب ہے سرگودے میں کھڑے ہو کے کہے کہ مجھے ولی مانو پھر سرگودے والے اس کو جواب میں کہیں تیری تری ولایات ایف آر فلاں تھانے میں کٹی ہوئی ہے فلاں کی عزت سے عزت کو خطرہ پہنچا تھا تیری زندگی سے دوسرے شہروں میں جانا اور جا کے اپنے تقدس کا روب جمانا یہ تو بڑا آسان ہے میرا نبی جب اپنے تقدس کا اعلان کر رہا تھا کہاں کھڑے ہو کے کر رہا تھا جہاں جوانی خلوت لین چلنا سفر چالیس سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا اور جناب نبی پاک کہتے ہیں میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ کوئی دھبا دکھا سکتے ہو خدا کی قسم نبی کے سوا یہ اعلان کر بھی کو نہیں سکتا کو نہیں کر سکتا کو نہیں کر سکتا کوئی عالم کوئی پیر کوئی مرشد کوئی ولی کوئی امام کوئی فقی کوئی شب زندہ دار تحجد گزار کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی تابی کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی کی پشت پر میرے رب کا دستے قدرت ہوتا ہے وہ نبی کو بچاتا ہے نبی کو چلاتا ہے بچی نبی کو بچا رہا ہے میرا نبی جو ہوتا ہے وہ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے ہوتا ہے کوئی غلطی نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں کرتا کوئی نافرمانی نہیں کرتا رب اس کو بچا رہا ہے ذرا یہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی یہ فطرت ہے عادت ہے سنت ہے طریقہ ہے بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا باپ کی انگلی پکڑوا دی کہ باپ کی انگلی پکڑ کے چل یا باپ نے بیٹے کی انگلی پکڑ لی باپ بیٹے کو باہر لایا تربیت کر رہا ہے بیٹا اس, طرح چلتے ہیں اس طرف جانا ہے گھر میں ماں تربیت کرتی ہے ماں بیٹے کو سمجھاتی ہے چولہے کے قریب نہیں جایا کرتے ماچس کی تیلیوں سے کھیلا نہیں کرتے بیٹا اس طرح آگ لگ جاتی ہے باب تربیت کر رہا ہے ماں جو ہے اپنی اولاد کی کیا کر رہی ہے تربیت کر رہی ہے باپ کہتا ہے بیٹا یہاں سکوٹر بڑے گزرتے ہیں گلی میں یہاں باہر نکلا کرو گے تو کسی سکوٹر کے نیچے آ جاؤ گے ذرا خیال سے نکلنا یہ سامنے نالی دیکھ رہے ہو کبھی اس میں گر جاؤ گے یہ بڑا سا پتھر بھی گلی میں ہے اس طرح پاؤں اٹھانا ہے اس طرح نالی سے پاؤں اس طرف رکھنا ہے اس طرح گلی سے گزرنا ہے چولہے کے قریب نہیں جانا آگ سے نہیں کھیلنا ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ماں باپ کیا کہتے ہیں ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا یہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں ابھی میرے نبی پیدا نہیں ہوئے اللہ نے باپ کا سایا جس نے تربیت کرنی تھی پہلے اٹھا لیا ابھی کوئی شور کی عمر کو نہیں پہنچے اللہ نے ماں کا سایہ میرے نبی سے اٹھا لیا اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر تیرے ہاتھ اچ ابے دی تے امی دی انگلی نہیں پھڑانی اسی خود انگلی پھڑ کے تیں چلانا ہے ہم چلائیں گے تجھے ہم چلائیں گے تربیت بھی ہم نے کرنی ہے اگر کئی لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں اور میری اس بات پہ, پہ پہنچ جائیں تو میں سمجھوں گا کہ واقعی وہ قرآن سنتے رہتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں باپ کہتا ہے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ماں کہتی ہے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا وہ تربیت کرتے ہیں میرے نبی کی تربیت جو رب کرنے لگا ہے تو رب میرے نبی کو کہتا ہے میرے پیغمبر فلانی مسجد نہیں جانا آیا ذہن میں کہ نہیں آیا فلاں مسجد میں نہیں جانا فلاں مسجد میں آنا ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا اور یہ جو تیرے یار ہے نا میرے پیغمبر ان کے لیے تو رحمتوں کی دعائیں مانگا کا۔ ان کے لیے مانگا کر ان کے لیے نہیں مانگنی ہے تو گویا کہ تربیت کون کر رہا ہے رب کر رہا ہے بچا رہا ہے میرے نبی ابھی دودھ پیتے ہیں حضرت حلیمہ کے گھر میں حضرت حلیمہ ایک اور بچے کو بھی دودھ پلاتی ہیں سینے کا ایک طرف جو ہے نبی پاک کے لیے مخصوص ہے دوسری جانب دوسرے بچے کے لیے مخصوص ہے ایک دن حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے آمنہ کے لال کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے جب دوسری جانب کیا محمد نے منہ پیچھے کھینچ لیا یہ کون تربیت کر رہا ہے ابھی تو دودھ پیتے ہیں گویا کے نبی پاک ب زبان حال کہتے ہیں ماں جی نہیں میں نے چالیس سال کے بعد لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ اپنے بھائی کا حق نہ کھایا کرو آج میں خود کھا لوں تو تبلیغ کیسے کروں آج میں خود اپنے بھائی کا حق کھاؤں تبلیغ کیسے کروں گا تو نبی معصوم ہوتا ہے گناہوں سے ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک. کوئی گناہ نہیں کرتا اور اس کی پشت پر ہاتھ کس کا ہوتا ہے اللہ کا ہوتا ہے چلو میں ایک اور رنگ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو چلو وہ ذرا حد اٹھا لیں گے ساری کائنات کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں گناہوں کے قریب نہیں جانا گناہوں کے نزدیک نہیں جانا مولوی جی گناہوں کے قریب نہیں جانا پیر صاحب گناہوں کے قریب نہیں جانا امام جی گناہوں کے قریب نہیں جانا فقیر صاحب گناہوں کے قریب نہیں جانا تابی جی گناہوں کے قریب نہیں جانا صحابی گناہوں کے قریب نہیں جانا حضرت علی سنو گناہوں کے قریب نہیں جانا حضرت عثمان سنو کے قریب نہیں جانا فاروق عظم تم بھی سنو گناہوں کے قریب نہیں جانا ایس ساری امتوں کے سردار صدیق اکبر تم بھی سنو گناہوں کے قریب نہیں جانا قرآن کہتا ہے لا تقرب جنا کے قریب نہ جاؤ ساری کائنات کو علماء ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو مجتہدین ہوں محدثین ہوں مفسرین ہو تابین ہوں صحابہ کرام ہوں صدیق اکبر ہوں ساری کائنات کو اللہ خطاب کر کے کہتا ہے تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا اور جب نبی کا وقت آتا ہے نبی کا ٹائم آتا ہے اللہ انداز بدل دیتا ہے اللہ وہاں یہ نہیں کہتا کہ او میرے نبیوں تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا بلکہ اس وقت اللہ گناہوں کو خطاب کر کے کہتا ہے اور گناہوں کان کھول کے سنو تصا میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا تصا میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا وہاں گناہوں کو نبوت سے ہٹا دیا جاتا ہے کزال کالفا شاہ سات کمرے ہیں وہ بند ہیں دروازے لگے ہوئے ہیں اندر جا کے یوسف کو کہتی ہے یوسف اتنے اکھ بھی کوئی نہیں روک والا حق بھی کوئی نہیں دس والی زبان بھی کوئی نہیں ہی تلک میں تجھے دعوت گناہ دے رہی ہوں مصر کی سارے جوان میرے پیچھے ہوتے ہیں میں تیرے پیچھے بھاگنے میں لگی ہوئی ہوں ہے تلک آ جا یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور بند کمروں میں پیغمبر کہتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ یہ کس کا کام تھا بچنا اس موقع پر ہے بھی شہزادی وزیر کی بیگم ہے مالکہ بھی ہے دعوت گناہ بھی دے رہی ہے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے معاذ اللہ واقعہ لمبا ہے اس نے کہا یوسف ہو یہاں سے بھاگ نہیں سکتے ہو یہاں سے نکل کے جا نہیں سکتے ہو حضرت یوسف کو یہ نظر آ رہا تھا دروازے بند ہیں تالے لگے ہوئے ہیں چابیاں اس کی جیب میں ہیں باہر نکلنے کے سارے راستے مفقود ہیں قانون بھی کوئی نہیں ضابطہ بھی کوئی نہیں اصول بھی کوئی نہیں اس کے باوجود حضرت یوسف نگاہیں چھت کی طرف بلند کر کے کہتی ہیں اب میں یو اضا دہ ہو اور لاچار کی پکارے سننے والے میرے اللہ مجبور کی پکارے سننے والے میرے اللہ بے قس کی پکارے سننے والے میرے اللہ مجھ سے بڑا لاچار کون ہے میری نبوبت کی سفید چادر کو داغ دار کرنا چاہتی ہے مولا مجھ سے بڑا لاچار کون ہے میری نبوبت کی چادر کو داغ کرنا چاہتی ہے یہ میں بھی مانتا ہوں چابیاں نہ ہو تو تالے نہیں کھلتے تالے نہ کھلے تو دروازے نہیں کھلتے دروازے نہ کھلے تو کوئی باہر نہیں نکل سکتا اصول یہی قانون یہی ہے لیکن مولا تو تو قانونوں کا پابند نہیں تو تو قانونوں کا پابند نہیں ہے میرے اللہ قانون تو میرے لیے ہیں بندوں کے لیے ہیں تیرے لیے تو نہیں ہے ابھی یوسف کی زبان میں ہیں یہ کلمات اللہ نے اوپر سے فرمایا میرے پیغمبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے کیوں دروازے کی طرف دوڑو نا دوڑنا تیرا کام ہے اور تالے توڑنا میرا کام ہے پیچھے بھاگی ہے اس نے پیچھے سے کرتا پکڑا ٹاکی زلیخا کے ہاتھ میں آ چیری نہیں گیا پوری ٹاکی زلیخا کے ہاتھ میں آ گئی اللہ نے بتایا میرا نبی تو اتنا مقدس ہوتا ہے اتنا پاکیزہ ہوتا ہے پاکیزگی میں اتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کرتے پر بھی کنجری کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ کرتہ بھی ہم اس کے جسم کے ساتھ نہیں رہنے نہیں رہنے دیتی ہیں وہ ٹاکی بھی الگ ہو جاتی ہے جو اس کے ہاتھ میں رہ گئی یوسف باہر نکل آئے قرآن کہتا ہے کزا لے کا لے نصر ان سو ہم نے ہم نے یوسف کو ہٹا دیا ہم نے گناہوں سے یوسف کو ہٹا دیا نہیں, نہیں قرآن کا انداز بتا رہا ہے اسو یوسف تو وہی کھڑا رہا. ہم نے گناہوں کو ہٹا کہ میرے یوسف سے ہٹ جائیں گناہ بات دور چلی گئی کہنا کچھ اور چاہتا تھا نبی پاک نے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت کے لیے جو دلیل پیش کی تھی وہ اپنی چالیس سالہ زندگی کی صدت پیش کی تھی عدالت پیش کی تھی شرافت پیش کی تھی امانت پیش کی تھی تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو ساری قوم بیک زبان ہو کے کہتی ہے آمنا کے لال جر رب نہ لکا مرارا جرب نال کا میرارا مار فی کا اللہ بخاری نے نفرت نقل کیے جرب نال کا میرارا مار آئین فی کا اللہ سدکا ہم نے 40 سال کے عرصے میں بہت تیرا تجربہ کیا ہے محمد تیری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سن تیری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ارے بات یہیں ختم ہو گئی نہیں میرے نبی نے بات کو آگے چلایا مسئلہ جو بڑا اونچا کرنا تھا انشاءاللہ اگلے جموں میں اس مسئلے کو بھی بیان کرنا ہے سورت یونس کے رنگ میں مسئلہ جو بڑا اونچا کرنا تھا میرے نبی نے اور مسئلہ ایسا تھا جو باپ دادے کے مذہب سے کیا تھی بغاوت تھی بغاوت تھی بغاوت تھی مسئلہ جو میرے نبی نے اتنا اونچا کرنا تھا تو میرا نبی تسلیاں لے رہا ہے اپنی صداقت کی گواہیاں لے رہا ہے میرے نبی نے کہا میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں تم پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں تمہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے فوج آ رہی ہے تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تمہیں ملیا میٹ کر دینا چاہتے ہیں میری گل منو گے قوم کے سیانے لوگوں نے نے سرداروں نے سوچا ہماری دشمنی کسی سے نہیں عداوت کسی سے نہیں مخالفت کسی سے نہیں یہ لشکر لے کے کون آ گیا یہ فوج لے کے چڑھائی کس نے کر لی ہماری تو دشمنی کسی سے نہیں ہے یہ کون آ گئے ہیں سیانے بندے اوپر چڑھ گئے چودھری بندے اوپر چڑھ گئے کہتے ہیں دکھا کہاں لشکر آ رہا ہے آپ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا نہیں آرہا کہنے لگے تو لشکر کہتا ہیں یہاں لشکری بھی نظر نہیں آرہا تو فوج کہتا ہے یہاں فوجی بھی نظر نہیں آرہا ایک فوجی ایک سپائی ایک لشکری ایک بندہ یہاں نظر نہیں آرہا تو کہتے ہیں لشکر آرہا نبی پاک نے فرمایا آنکھوں سے دیکھ لیا کوئی لشکر نہیں کوئی فوج نہیں کوئی فوجی نہیں کوئی سپائی نہیں اب میں کہتا ہوں لشکر آرہا ہے مانو گے حد دو گئی ہے حدو حد گئی ہے اس کی انتہا میں چلے جاؤ خدا کی قسم حد دھو گئی ہے حد دو گئی ہے میں کہتا ہوں آنکھوں سے دیکھ چکے ہو لشکر نہیں لشکری نہیں فوج نہیں فوجی نہیں اس کے باوجود میں کہتا ہوں فوج آ رہی ہے مانو گے ساری قوم بجک زبان ہو کے کہتی ہے تیری چالیس سالہ زندگی کی صداقت اور امانت اور دیانت اور شرافت اس بات کے کہنے پہ مجبور کرتی ہے ہماری آنکھیں دھوکا کھا سکتی ہیں محمد کی زبان نہیں بول سکتی। اللہ علیہ وسلم حد ہو گئی ہےپنے ہے ہے کھا سکتی ہیں محمد عربی کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی ہے لوگ کبھی تم نے سوچا اس بات پہ کہ یہ چند لمحات کے بعد کوہے سفا پہ میرے نبی کھڑے ہیں چند لمحات کے بعد بازی الٹنے لگی ہے چند لمحات کے بعد بازی پلٹنے لگی ہیں انہی لوگوں نے کہنا ہے امت قزاب انت انتشا انت مجنون انت کا تبن تب بن لگا سائر الحاظہ ہر تیرا ستیہ ناس ہو جائے ہر تیرا سارا دن برباد ہو جائے نے اس جماتا ہمیں بلایا تھا تو نے دعوت دی تھی ایک منٹ کے بعد بس ہاتھ الٹنے لگی ہے جو لوگ کہتے تھے ہماری آنکھیں دھوکا کھا سکتی ہیں تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی ہیں چند لمحوں کے بعد انہی لوگوں کی زبان سے نکلا انت کا اس دھرتی پر تجھ سے بڑا جھوٹا ہے ہی کوئی الیازب اللہ الیازب اللہ انت مجنون انت شاعر انت صاہر تو دیوانہ ہے تو جادوگر ہے تو شاعر ہے تو جھوٹا ہے تو نے اس لیے ہمیں بلایا تو نے اس لیے ہمیں بلایا ہے تیرا سارا دن برباد ہو جائے چنانچہ ایک منٹ کے بعد یہ جو بازی الٹ گئی تھی بتانا یہ چاہتا ہوں میرے نبی پاک نے کہہ کیا دیا تھا اس صورت یونس کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا میرے نبی منوانا کیا چاہتے تھے اتنی سپریٹ تو بھری ہوئی تھی نا اس جملے میں کہ ایک منٹ پہلے اپنی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ہیں ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی میرے نبی نے جب پیغام سنایا میرے نبی نے جب واز کیا میرے نبی نے جب تقریر کی میرے نبی نے جب مسئلہ بیان کیا تو ایک منٹ کے بعد دشمنیاں دوستیاں دشمنی میں بدلنے لگی پیار کی جگہ نے لے لیا اور جو لوگ تعریفیں کرتے تھے انہوں نے میرے نبی پہ کسنی شروع کر دی پتھروں کی بارش ہوئی اور آمنا کا لال لہو میں نہا گیا پہلے دن آمنہ کا لال لہو میں نہا گیا پہلا پتھر چچا نے مارا چچا نے پتھر مارا خون بہ رہا ہے لوگ فتوے لگا رہے ہیں بدوائے لوگ نکال رہے ہیں آخر میرے نبی پاک نے کہہ کیا دیا تھا کیا منوانا چاہتے تھے جس سے وہ سیکھ پا ہوئے